کتاب انزلناہو الیک لتخرجن ناس من الظلمات الى النور بئذن ربهم الى صراط العزیز الحمید لام را اے پیغمبر یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے اور جو ہر تعریف کا مستحق ہے اللہ اللہ لذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للكافرین من عذاب شدید وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے کی ملکیت ہے اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے ہیں کیونکہ انہیں سخت عذاب ہونے والا ہے الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَا عِوَجًا فی ضلال وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے رہتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں وما رسکیم اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا خود اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر سکے پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کے حکمت بھی کامل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَذَكِّرْهُمْ ہوں فیلا اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور مختلف لوگوں کو اللہ نے خوشحالی اور بدحالی کے جو دن دکھائے ہیں ان کے حوالے سے انہیں نصیحت کرو حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو صبر اور شکر کا خوگر ہو اس کے لیے ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں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 وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِّن ربِّكُم <عظیم> وہ وقت یاد کرو جب موسا نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو زبا کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور ان تمام واقعات میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا زبردست امتحان تھا۔ وا اذ تاذنا ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اور وہ وقت بھی جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے وقال موسیٰ، ان تم اور موسا نے کہا تھا کہ اگر تم اور زمین پر بسنے والے تمام لوگ بھی نہ کریں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ اللہ بڑا بھی نیاز ہے بذات خود قابل تعریف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 کالو ان کے فرن بھی مما تدعوننا بھی شکون اے کفارے مکہ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں قومے نور آد سمود اور ان کے بعد آنے والے قومیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان سب کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور کہا کہ جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور جس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں بڑا بھاری شک ہے کم لیا فرق بھی کم ویو اخرا کم اجلیم مسم ان تم اب كان ن ترین بون فون بس پانی ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمانوں اور زمین کا خالق ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ایسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو لہذا کوئی صاف صاف موجزہ لا کر دکھاؤ لہم يَشَاءُ بشم اللَّهَ يَمُنُّ کن والی نَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وما كان لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا ہم واقعی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے خصوصی احسان فرما دیتا ہے اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی معجزہ لا دکھائیں اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے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 جبکہ اس نے ہمیں ان راستوں کی ہدایت دے دی ہے جن پر ہمیں چلنا ہے اور تم نے ہمیں جو تکلیفیں پہنچائی ہیں ان پر ہم یقیناً صبر کریں گے اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے کفل رسول اولت ادم نفیم الطین الم رب لنکھ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سر زمین سے نکال کر رہیں گے ورنہ تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا چنانچہ ان کے پروردگار نے ان پر وہی بھیجی کہ یقین رکھو ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے ذَلِكَ لِمَن خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيد اور ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے یہ ہے ہر اس شخص کا سلح جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا اور میری وعید سے ڈرتا ہو وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيد اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ڈینگے مارنے والا ہٹ دھرم نامراد ہو کر رہا اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا یتروا ہوں ال میں ہوں اب میت و می اور یہ آد بنی وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار نہیں سکے گا موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں اور اس کے آگے ہمیشہ ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا مثل الذین كفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا على شئی ذالک هو الضلال البعید جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی ہے ان کی حالت یہ ہے جو ان کے کےمال اس راہ کی طرح ہیں جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا لے جائے انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے الم خلق کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے وما اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْبُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فاف لینست فہل تم فہل ام مو نز بل شہی لو هدان سواء ام صبرنا ما لنا من اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے پھر جو لوگ دنیا میں کمزور تھے وہ بڑائی بگارنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے تو کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ پچا گے وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے چاہے ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں دونوں صورتیں ہمارے لیے برابر ہیں ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں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 پل تمی علوم تم بھی می کفکتو بِمَا اشوک مِن نیبل اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں نے تمہیں اللہ کی نہ فرمانے کی دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی لہذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا آج میں نے اس کا انکار کر دیا ہے جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کے حصے میں تو اب درد نہ کا ذا ہے جن جنتی تجری تحتی حلفالدین سیحیم فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کا استقبال سلام سے کریں گے الم تیسوری بچن کی شجراتی شجراتیوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلیمۂ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن پھل دیتا ہے اللہ اس قسم کی مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں مسلوں فَوْقِ الْأَرْضِ خوبی سچن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا میل قورا اور ناپاک کلیمے کی مثال ایک خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے اس میں ذرا بھی جماؤ نہ ہو یو سب بت اللہ اللہ بل قوربل خیاتی ویوبل اللہ علمی ویوبل اللہ عالمین ویف اللہ مع جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جماؤ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اور ظالم لوگوں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفرًا واحل قومهم دار البوار کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا جہنم میں چلوں گا جہنم میں چلوں گا وبئس القرار جس کا نام جہنم ہے وہ اس میں جلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کچھ شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں ان سے کہو کہ تھوڑے سے مزے اڑا لو کیونکہ آخر کار تمہیں جانا دوزخ ہی کی طرف ہے قل مِنمّا من قبل ان يأتي يَوْمٌ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ یوں بَيْعٌ فِيهِ وَلَا والا میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور الانیم بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کریں اور یہ کام اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کر لیں جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی اللہ خل پل ذل مین سم ام فخر جبی ف عرجبی مینست مرتی ریزم اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل اگائے اور کشتیوں کو تمہارے لیے رام کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں اور دریاؤں کو بھی تمہاری خدمت پر لگا دیا اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو اس طرح کام پر لگایا کہ وہ مسلسل سفر میں ہیں اور تمہاری خاطر رات اور دن کو بھی کام پر لگایا تلی مسل تم ادو نل سن اور تم نے جو کچھ مانگا اس نے اس میں سے جو تمہارے لیے مناسب تھا تمہیں دیا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے انصاف بڑا نہ ہے اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا رب اس شہر کو پر امن بنا دیجئے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں رب نسیم فمل فن ومن فانی فن غفور وحی میرے پروردگار ان بتوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے لہذا جو کوئی میری راہ پر چلے وہ تو میرا ہے اور جو میرا کہنا نہ مانے تو اس کا معاملہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں آپ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں ربنا انی من بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا مل فاجعل مسل من الناس تهوي ال وارزقهم من الثمرات اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لابس آیا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہمارے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما ما نعلی و ما يخفى الله من شیء في الارض ولا في السماء اے ہمارے رب ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہیں اور جو کام ال کرتے ہیں وہ بھی اور اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان کی کوئی چیز الحمد للہ اللہ اللہ لي على الكبر و اسمعیلا ان ری دع تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے بے شک میرا رب بڑا دعائیں سننے والا ہے ربی جی مکیم سولتی رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں اے ہمارے پروردگار اور میری دعا قبول فرما لیجئے رب نغفر لي ولي ولي يوم يقوم الحساب اے ہمارے پروردگار جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے میرے والدین کی بھی اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں ولا تحسبن الله غافلا عما عم يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تنشخص فيه الابصار اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی مکو نیا وہ سروں کو اوپر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے ان کی نگاہیں جھپکنے کو واپس نہیں آئیں گی اور ان کے دل حواسی میں اڑے جا رہے ہوں گے سیم چیم اللہ فی پول الین فون الزین و لم رونا بداوت بے روسل اولم تسم تم اور اے پیغمبر تم لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جب عذاب ان پر آن پڑے گا تو اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے اور مہلت دے دیجئے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں اور پیغمبروں کی پیروی کریں اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ارے کیا تم لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ تم پر کوئی زوال نہیں آ سکتا مساک البینک وبن الم ان لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا اور یہ بات کھل کر تمہارے سامنے آ چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ہم نے تمہیں مثالیں بھی دی تھیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ, مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ اور وہ لوگ اپنی ساری چالیں چل چکے تھے اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا چاہے ان کی چالیں ایسی کیوں نہ ہوں جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں فلا تحسبن لہذا اللہ کے بارے میں ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لانا کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا یقین رکھو کہ اللہ اپنے اقتدار میں سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے اللہ الواحد اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے اور سب کے سب خدا واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے چرل مجرمی اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے سر سر ان کے قمیز تارکول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیئے کا بدلہ دے یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے اللہ علی اللہ یہ <سؤال> <سؤال> تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے اور تاکہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل